بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک و بارک وسلم الدرس الرابع عشر 14वां सबक الفتیاۃ نوجوان الفتا کی جمع الفتیاۃ نوجوان لرکے السلام علیکم ورحمت رحمت اللہ و برکاتہ حامد حامد وعلیकुम السلام پورا جواب ہوگا وعلیकुम السلام و رحمت اللہ و برکاتہ احد الفتیاۃ نوجوان لڑکوں میں سے ایک ون آف دا بوائز کئی فہال یا امی امرے چچا جان آپ کا حال کیسا ہے یا ترجمہ کریں گے آپ کا کیا حال ہے حامد ان حامد انا بخیرن میں خیریت سے ہوں الحمد للہ اور اللہ کا شکر ہے کئی حالکم کم تمہارا حال کیسا ہے یا تمہارا کیا حال ہے من تم تم کون ہو احدہم ان میں سے ایک ون آف دم نہ موسا ہم ڈاکٹر موسا کے بیٹے ہیں حامدن حامد حامد احلوم و ومرحبا خوش آمدید ویلکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اہلن کا معنی تم اپنے ہی گھر میں آئے ہو اس کو اپنا ہی گھر سمجھو سہلن امید ہے تم آسانی سے آگے ہوگے نرم زمین روند کر آئے ہو گے تمہیں مجھ تک آنے میں کوئی تکلیف کوئی دقت نہیں ہوئی ہوگی وہ مرحبن مرحبن کا معنی ہے کھلے دل سے استقبال کرنا میں کھلے دل سے تمہارا استقبال کرتا ہوں ابوکم کم صدی تمہارے ابو میرے دوست ہیں ایمو امکم اشیخ عیسا تمہارے چچا شیخ عیسا کہاں ہیں احدہم ان میں سے ایک ہوا مریض وہ بیمار ہیں ہوولعن فل مستشفا وہ اس وقت ہسپتال میں ہیں شفا اللہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے من ہاض ہی طفلاۃ التی من کون ہی یہ اطفلا تو بچی اللہ جو ماحکم تمہارے ساتھ یہ بچی کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے ہی اختنا وہ ہماری بہن ہے مسموحا اس کا کیا نام ہے اسموہا لا اس کا نام لیلا ہے جدید تمہارا نیا گھر کہاں ہے بیتنا جدید ہمارا نیا گھر قریب من المتاری مطار ہوائی اڈا ایئرپورٹ ایئرپورٹ سے یا اردو زبان کے اسلوب میں کہیں گے ایئرپورٹ کے نزدیک ہے انتم تم فل مدرا کیا تم سب سیکنڈری اسکول میں ہو ہائی اسکول میں ہو لا جی نہیں نہ جامع ہم یونیورسٹی میں ہیں انا فی کلّی یا تل یا کالج فیکلٹی میں انجینئرنگ کالج میں ہوں یا فیکلٹی آف انجینئرنگ میں وہ محمود فی کلیت طبی اور محمود میڈیکل کالج میں ہے وہ ابراہیم فی کلیت شریعتی اور ابراہیم اسلامک لا کالج میں وہ یوسف فی کلیت التجارتی اور یوسف کامرس کالج میں ہے من ذالک الفت الدی فی سیارتکم من کون رالی کا اشارہ کر کے وہ الفتح نوجوان اللہ جو فی سیارت کم تمہاری گاڑی میں وہ نوجوان کون ہے جو تمہاری گاڑی میں ہے ہوا زمیلی وہ میرا کلاس فیلو ہے من اینا ہوا وہ کہاں سے ہے وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے ہوا من ان کی طرح وہ انگلینڈ سے ہے مسم اس کا کیا نام ہے ولیم اس کا نام ولیم ہے اے مسلمن ہوا کیا وہ مسلمان ہے لا، ہوا نصرانی جی نہیں وہ کرسچین ہے ابوہ استاذی اس کے ابو میرے پروفیسر ہیں اسمتور ادور دو ان کا نام ڈاکٹر ایڈورڈ ہے آب تم تم گئے ال المفیٰ ہسپتال کی طرف لیے لیے زیارتی زیارت یہاں مراد ہے عیادت بیمار پرسی ام تمہارے چچا الوما آج ترجمہ کریں گے ملا کے کیا تم آج اپنے چچا کی ایادت کے لیے ہسپیٹل گئے ہو نعم جی ہاں ذہب ہم گئے ہیں تماری نمشقیں تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک عجیب انل اسلطل آتی آتی آنے والے سوالات کا جواب دیجیے من تم تم سب کون ہو کہنا ہو ہم مسلمان ہیں تو کہیں گے نہنو مسلمون کہنا ہو ہم طلبہ ہیں تو کیا کہیں گے نہ بھائی تو بیتکم تمہارا گھر کہاں ہے بیتنا فی شادمان کہنا ہو ہمارا گھر مسجد کے نزدیک ہے تو کیا کہیں گے بھائی تو من المسجد من رب تمہارا رب کون ہے اللہ ربونا یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ربو اللہ یہ جواب بھی درست ہوگا ما لغتوکم تو تمہاری زبان کیا ہے لوگ تو نا الردی نا جس طرح البی اسی طرح وہ اردو کو بھی کیا کہتے ہیں ال اردی یتنا مدورا تمہارا سکول کہاں ہے کہنا ہو ہمارا اسکول ایئرپورٹ کے نزدیک ہے تو کیا کہیں گے مدرستنا ساتون من المطار مدرستنا متاری من المطار انتم تم مسلمون کیا تم مسلمان ہو نہ نحن مسلمون نا فی بی کم کیا تمہارے گھر میں باغیچہ ہے لان ہے اگر ہو تو کہہ دیجئے نعم فی بیتنا حدیقتن؟ نا حدیقتن نہ ہو تو کہہ دیجئے لا ما فی بیتنا نا حدیقتن آئندہ کم سیارتن کیا تمہارے پاس گاڑی ہے ہو تو کہہ دیجئے نا اندنا سیارتن نہ ہو تو کہہ دیجیے لا ما اندنا سیارتن ار نا مدرسم تمہارے استاد کہاں ہیں کہنا ہو ہمارے استاد کلاس میں ہیں تو کہیں گے مدرسونا فل فصلی پرنسپل کے پاس ہیں مدرسونا اندل مدیر انت مدرسون کیا تم اساتذہ ہو لا نہو تو ابن لا نہو تو ابن نہیں ہم طلبہ ہیں تمرین رقم اثنان بر دو اکرا وقت تو پڑھیے اور لکھیے نہنو مسلمون ہم مسلمان ہیں الاسلام دیننا اسلام ہمارا دین ہے واللہ رب اور اللہ ہمارا رب ہے و محمد الصلی اللہ علیہ وسلم نبیونہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں ولقرآن و اور قرآن ہمارا دستور ہے ہمارا آئین ہے ولکعبت و قبلتنا اور کعبہ ہمارا قبلا ہے ولعربیت الغت اور عربی ہماری زبان ہے این مدرسکم یا اخوان تمہارے استاد کہاں ہیں اے بھائیو خارج من وہ نکلے ہیں السل کلاس سے وہ ابھی کلاس سے نکلے ہیں اور پرنسپل کی طرف یہ منع کریں گے اور پرنسپل کے پاس گئے ہیں فی ای شارعن ان فی میں ای کون سی شار ان سڑک بے تمہارا گھر تمہارا گھر کون سی سڑک میں ہے کی بجائے اردو زبان کی پریپوزیشن میں کیا ترشمہ کریں گے کون سی سڑک پر ہے تمہارا گھر کون سے روڈ پر ہے بےتون ہمارا گھر فار اے سڑک میں ہے الدی جو امام سامنے المحکمتی عدالت کوٹ ملا کے کیا پڑھیں گے بے تنا فار الدی امام المحکمتی اور ترجمہ کیا کریں گے ہمارا گھر اس روڈ پر ہے اس سڑک پر ہے جو عدالت کے جو کورٹ کے سامنے ہے ابونا صدیق و امی ہمارے ابو تمہارے چچا کے دوست ہیں ابونا ہمارے ابو صدیق و تمہارے چچا کے دوست ہیں انتم مدر کیا تم اساتذہ ہو لا جی نہیں نحو اطباؤ ہم ڈاکٹر ہیں ان تم اب مدیری کیا تم پرنسپل کے بیٹے ہو کیا تم ہومدیری پرنسپل کے بیٹے کیا تم پرنسپل کے بیٹے ہو لا جی نہیں نہ جمع ہے حفیدن کی حفیظن کہتے ہیں بیٹے کے بیٹے کو یا بیٹی کے بیٹے کو یعنی پوتے کو یا نواسے کو ل نہن ہفدت جنہیں ہم ان کے نواسے ہیں یا ہم ان کے پوتے ہیں مدورس نہ ہمارا سکول بڑا ہے مدورسیر اور تمہارا سکول چھوٹا ہے لنا نہ حدیقۃ ہمارے لیے یا ترجمہ کریں گے ہمارا ایک خوبصورت باغیچہ ہے فی کل کر فی میں تل کا وہ الکر بستی لیکن ترجمہ وہ بستی میں کی بجائے کیا کریں گے اس بستی میں ہمارا ایک خوبصورت باغیچہ ہے اس گاؤں میں اس دیہات میں اخونا ہمارا بھائی طالب طالب علم ہے اسٹوڈینٹ ہے فی کلی یا تبی کل یا تبی کہتے ہیں تب کا کالج فی کلیا تو کی بجائے کیا پڑھیں گے فی کی وجہ سے فی کلیات طبی ترجمہ کریں گے ہمارا بھائی میڈیکل کالج میں اسٹوڈینٹ ہے ان تم اطباؤ آ ان تم تم اطباؤ جمع ہے تبیب ان کی کیا تم ڈاکٹر ہو بعد نا ہم ہم سے بعض ڈاکٹر ہیں وعزو نا محندہ اور ہم میں سے بعض انجینئر ہیں اللہ رب و ربو اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے ایحب تم یا اخوان ہے ہوا ہے ذہب تم یا اخوانو ایب تم تم گئے یا اخوان اے بھائیو اگر کہنا ہو اے میرے بھائیو تو پھر یا اخوانوں کی بجائے کیا کہیں گے یا اخوانی اے بھائیو تم کہنا السوق ہم بازار کی طرف گئے یا کا ترجمہ کیے بغیر کہیں گے ہم بازار گئے تمرین رقم ثلاثہ لشق نمبر تین عظف مضاف کیجئے یا منع کریں گے منصوب کیجئے الاسماء الآتی آنے والے اسموں کو مائر ضمیروں کی طرف کما جیسا کہ ہوا وہ موضح واضح کر دیا گیا ہے فی مثال مثال میں پھر سنیے عزف منسوب کیجئے یا نسبت کیجئے السماعل آتی تھا آنے والے اسموں کی ضمیروں کی طرف کما ہوا موضاعن فی مثالی جیسا کہ اسے مثال میں واضح کیا گیا ہے بیتن گھر اگر کہنے والے نے گھر کی نسبت ان کی جانب کرنی ہو ان کی طرف جن سے وہ گفتگو کر رہا ہے اور وہ جمع میں ہیں تو وہ کیا کہے گا بئی تو کم تمہارا گھر اور اگر جواب دینے والوں نے کہنا ہو مثال کے طور پہ کسی سے پوچھا جائے اینا بئی تو کم تمہارا گھر کہاں ہے تو وہ کیا کہیں گے جواب میں بھئی تو نہ گھر کی اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ کہیں گے بئی تو نہ ہمارا گھر اسی طرح نیچے ام ام چچا ام کم تمہارا چچا ام و نا ہمارا چچا مد اور راسا سے مد تو کم مد تو نہ لوگا تم سے لوگا تو کم لوگا تو نہ لوگا تو کم تمہاری زبان لوگا تو نہ ہماری زبان لینگویج کے معنی میں ابن اور اخن کو بعد میں کرتے ہیں امن ام سے امو کم ام و صدیقن دوست صدی کن دو سدیک و کم سدیکن اخت و کم اختو سے دین و کم تمہارا دین دینونا ہمارا دین ابن کو ابو کم اور ابو نا کی بجائے پڑیں گے ابوکم ابونا ابن سے ابوکم کی بجائے ابوکم پڑھتے ہیں واو کے اضافے کے ساتھ اس کا ردم درست کرنے کے لیے واو کا اضافہ کر دیا جاتا ہے ضمیر سے پہلے چنانچہ ابوکم کی بجائے پڑھیں گے ابوکم واو کے ساتھ اور ابونا اسی طرح اخن سے احو اور اخونا اخوکم یوں لکھیں گے اخوکم اور اخونا تمہارا بھائی اخونا ہمارا بھائی تمرین رقم اربا مشق نمبر چار ایک اور راہ پڑھیے او یومن ہاضا یہ کون سا دن ہے ہارا یوم سبتی یہ ہفتے کا دن ہے ائو شہرین ہارا یہ کون سا مہینہ ہے ہارا شہر بن یہ رجب کا مہینہ ہے ائو کلیتِن ہاری یہ کون سا کالج ہے ہاری ہی کلیت یہ کامرس کالج ہے فی ائی مدوراسا تین انتا فی میں آئی یہ کون سے مدراساتن سکول انتا تو ترجمہ کریں گے آپ کون سے اسکول میں ہیں انا فل مدوراسا تل میں مڈل اسکول میں ہوں من ائی بلد دن انتی یا اخت من سے ائی کون سے بلا ملک انتی تو یا اختو اے بہن اگر کہنا ہو اے میری بہن تو کہیں گے یاختی یا من اے بلد دن انتی یا اختو جس طرح استعمال کرتے ہیں یا اللہ یا کئی یا م اسی طرح یا تو آپ کون سے ملک سے ہیں اے بہن انا منل یونانی میں یونان سے ہوں تمرین رقم اربا تمرین رقم خمسا مشق نمبر پانچ اک راہ وقت پڑھیے اور لکھیے پڑھ چکے ہم کے جو غیر عربی نام ہوتے ہیں وہ کیا استعمال ہوتے ہیں غیر منصرف ان کے آخر میں سنگل حرکت آتی ہے تنوین نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے مبوس ہونے والے انبیاء کے تمام نام کیا ہیں غیر منصرف کیونکہ وہ عبرانی اور سریانی زبان کے الفاظ ہیں ابراہیم اسماعیل یاقوب اسحاقوں یوسف سلیمان داود وغیرہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء کے رام وہ غیر منصرف نہیں ان کے نام غیر منصرف نہیں نوہن لوتن صالحن، شعیبن اور جہاں تک محمدن کے لفظ کا تعلق ہے تو یہ عربی زبان کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیر عربی نام ہیں ان کے آخر میں سنگل حرکت ہے ایک پیش چونکہ یہ غیر منصرف ہیں ویلیمو ولیم ادور ایڈورڈ لندن باریسو پیرس پاکستانو استنبول آگے امبیائی کرام کے نام ابراہیم اسماعیل اسحاق یا ایوب ایوبو سلیمانو داودو یونس ادریس فرشتوں کے نام جبرا عیلو می کا ایلو اور پھر کا لفظ بھی غیر منصرف ہے ہم پڑھ چکے تصویر القرآن میں مشق نمبر چھ اک اور آپ پڑھیے المثالہ مثال کو ثم پھر ہو تبدیل کیجئے الجمل یا تا آنے والے جملوں کو مثلہو اس کی مانند انتا کے ساتھ کیا آئے گا ذہب تادر ساتی اور انتم کے ساتھ کیا آئے گا ذہب تم پیل مدورتی اسی طرح انتا کے ساتھ خرجت من الفسلی تو کلاس سے نکلا اور انتم کے ساتھ کیا آئے گا خرج تم منل فصلی انتا کے ساتھ جلس تھا فل اور انتم کے ساتھ جلستم تم فل تم کلاس میں بیٹھے ایہب تا یا اخی یا میرے بھائی آپ کہاں گے اگر سب بھائیوں سے پوچھنا ہو یا اخوانی کے تو پھر ایہبتا کی بجائے کیا آئے گا اینا ذہب تم اینا ذہب تم یا اخوانی لماذا خرج من الفصل یا والا لماذا کیوں کس لیے خرج تو نکلا من فصلی کلاس سے یا والا دو اے لڑکے اگر سب سے پوچھنا ہو تم سب کیوں نکلے اے لڑکو پھر کیا کہیں گے لمادا خرج تم من الفل یا اولادو ال کا لمات الجیدا الفاظ الحفید پوتے کو یا نواسے کو کہتے ہیں عربی سبان میں اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے ابن الابن بیٹے کا بیٹا او ابن البنتی یا بیٹی کا بیٹا جمع اس کی استعمال ہوتی ہے حفادتن الکلیت کالج یا فیکلٹی جمع اس کی کلیات کلیت الطبی میڈیکل کالج کلیت الشریع آتی اسلامک کالج کلیت الحدس آتی فیکلٹی آف انجینئرنگ یا ہم نے کہا تھا انجینئرنگ کالج کہہ لیجئے کلیۃ التار کامرس کالج الدستور آئین الاخو اس کی دو جمع استعمال ہوتی ہیں اخواطن بھی اور اخوان بھی اہلا و سہلا و مرحبا خوش آمدید کے معنی میں اليونان یونان نصرانی کرسچین جمع اس کی نصارہ ساخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین